ہم نے پڑھنا ہے سبق اتریقہ تو آسریہ کہاں اتریقہ الاصریہ موجود سب کے پاس جی لائیے ذرا اللہ فکر جی کون سا سبق تھا ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ خیرون <تصال> اچھا جی اللہ تو آپ لوگوں نے یقیناً कायदा دیکھ لیا ہوگا کہ جس فعل کا تعلق زمانہ حال یا استقبال سے ہو جی جی کہ جس فعل کا تعلق زمانہ حالی استقبال سے ہو وہ فعل مظاہرے کہلاتا ہے فعل مظاہرے میں واحد متکلم کی علامت حمزہ جیسے عالم و اذہب مخاطب کی علامت تا ہے تذریب و تذہب وغیرہ اور غائب کی علامت یا ہے جیسے یذریب و یا سبق نمبر تیئیس ٹھیک ہے جی ادرس السل اللہ اکبر جی تو یہ قاعدہ ہے ٹھیک ہے فیل مظاہرے کے جس میں حال یہ استقبال کا معنی پایا جائیں حال وہ زمانہ کہلاتے ہے جو چل رہا ہو حال اور مستقبل وہ زمانہ جو آنے والا ہو جیسے کل آنے والا کل وہ زمانہ مستقبل ہے اور فی حال جو وقت چل رہا ہے اس سے کیا ہے زمانہ حال کہتے ہیں تو کیا ہے جس فعل کا تعلق زمانہ حال یا استقبال سے ہو تو وہ فعل کون سا ہوتا ہے فعل مضارِ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ آ جائیں سبق کی طرف ادر سال الشرون الفعل المضارِ المزکر المفرد مفرد مذکر کے سیگے اس میں استعمال ہوں گے مفرت مذکر کے کہیں پر تو واحد مذکر غائب ہوگا ہوں فتح کے معنی کھولنا ہے بالکل اس کے معنی آپ کی اردو میں اور عربی میں بہت زیادہ فرق ہے ٹھیک ہے نہیں ایسا نہیں بولتے ٹھیک ہے تو فتح کامیابی جو عام اردو کے اندر بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ فتح اور کامیابی اور چیز ہے اور عربی کے اندر لفظ فتح الفتح مستر اور فتح یفتح جو معنی ہوتا ہے اس کا معنی کھولنے کے ہی ہوتے ہیں جب کہ وہ فتحہ اور کامیابی اس کے لیے عربی میں لذاتح ٹھیک ہے نجح، اور وہ معنی بھی آتے ہیں فتحہ والے معنی میں پائے جاتے ہیں کامیابی والے معنی میں پائے جاتے ہیں جیسے قرآن مجید کے اندر خود آتا ہے ان نا فتح نہ لکا کامیابی وہ والے معنی میں پائے جاتے ہیں اور کھولنے والے معنی زیادہ راجی ہیں زیادہ تر یہی استعمال ہوتا ہے اور معنی کے اندر بھی استعمال آپ نے بھی لیکن فتح کے معنی کھولنے کے بھی آتے ہیں جی سمجھ میں آئی بات دونوں معنی آتے ہیں فتح کامیابی کے بھی آتے ہیں اور کے لیے بھی آتے ہیں کھولنے کا معنی میں بھی زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں لغت کے اندر رول نمبر پندرہ آپ کیوں خاموش ہیں کچھ بھی نہیں آئے گا ایک ہی لفظ کے بہت سارے معنی آتے ہیں اس کے اندر سلا وغیرہ کے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے کہ سلا اگر کیا آئے تو وہ کیا ہوگا اس سے کیا معنی ہوں گے اس سے کیا معنی ہوں گے ٹھیک ہے ایک ہی ورڈ جی موقع کی مناسبت سے پتہ چل جاتا ہے سلا وغیرہ اس کے بعد الفاظ آتے ہیں صلاح کہتے ہیں اسے علیہ ہی لہو وغیرہ لام فی باہر فی جہر وغیرہ وغیرہ, وغیرہ. بہرحال آپ صرف فتحہ کے معنی یہاں پر جو لکھا ہوا ہے وہی یاد کیجئے اچھا آپ سے پہلے الفاظ کے معنی بھی پوچھنے آتے ہیں مجھے تو یاد ہی نہیں رہا تو بند کرنے کے لیے کون سے لفظ آتا ہے بند کرنے کے لیے یہ بھی آپ بتا دیں رول نمبر تین بند کرنے کے लिए میں بند کرتا ہوں اس کے لیے کون سا سیکھا آئے گا رول نمبر تین میں بند کرتا ہوں اچھا جی اوگلے کو اچھا اوغلے کو آنا نہیں آئے گا بس اگلے کو بتا دیتے ہیں یہاں پر کہ یہ متکل ہے کیونکہ متکلم کی علامات میں سے کیا ہے حمزہ آنا ہے اگلے بس میں بند کرتا ہوں آنا نہیں آئے گا یہاں پر کیونکہ یہ فیل ہی چلے گا اچھا جی میں جاتا ہوں میں جاتا ہوں رول نمبر پانچ آپ بتائیں اس کی عربی کیا آئے گی میں جاتا ہوں جلدی سے رول نمبر پانچ اذابل ٹھیک ہے اور خط کو کیا کہتے ہیں رول نمبر بارہ خطاب جزاک اللہ خیر ٹھیک ہو گیا اقدا کمانا پکڑنے کے ہوتے ہیں آ جائیں سبق کی طرف آ جائیں بس تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں جلدی سے کچھ طبیعت عجیب سی ہو ہے رول نمبر چھ نہیں آئے رول نمبر چھ ہاں جی رول نمبر بارہ کافی खराब ہو گئی تھی کل ہی چلے رول نمبر دو وہی بزی ہے باقی بھی کچھ ہلکے ہلکے آ رہے ہیں سب چلیں برآل اللہ تعالیٰ ان کو سہن دیں رول نمبر چھ کو جی تو چلیں الفیل المضارے ہم نے پڑھنا ہے الفیل المضار حاضر کتاب شروع میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کتاب یہ کتاب ہے ان آخر الکتابہ میں کتاب کو لیتا ہوں ان افتح الکتابہ میں کتاب کو کھولتا ہوں ان اقرا الکتابہ میں کتاب کو پڑھتا ہوں اقرا و کمانہ پڑھنے کے ہوتے ہیں آفتاح کا معنیٰ کھولنے کے ہوتے ہیں فتح سے جی جی وائس کیوں جی وائس کلیئر ہے سکایپ والوں کے جی جی ٹھیک ہے تو آخذو یہ متکلم کا سیغہ ہے ٹھیک ہے معنی لینے کے ہیں پکڑنے کے ہیں افتح متکلم کا سیگا ہے کھولنے کے معنی میں ہے اقر او قراقر اقر و کا سیغہ ہے معنی پڑھنے کے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سوال ہے جواب مادہ میں کیا کر رہا ہوں جواب ہے انتخل الکتابہ تم کتاب لے رہے ہو ٹھیک ہے یا پکڑ پکڑ رہے ہو ماذا افالو میں کیا کر رہا ہوں انت تفتح الکتابہ تم کتاب کھول رہے ہو ماذا افالو میں کیا کر رہا ہوں انت تقرالکتابہ تم کتاب پڑھ رہے ہو اچھا پھر آگے خالدُن یک الکتابہ دیکھیے سب سے پہلے کیا ہے متقلم کو لائیں اوپر والے سیغوں میں دیکھیے آخد الکتاب متکلم افتحل کتاب متکل اقرا کتاب متکل پھر مادہ افعالمتقلم سے سوال پھر مادہ افال مادا افعال یہ متقلم سے سوالات اور آگے ظاہر ہے وہ مخاطب کر کے ہی جواب دے گا کہ انتہا خد اس کے بعد آپ آ جائیں غائب پر خالد الخد الکتاب خالد ید کتاب کہ وہ کیا ہے کتاب کو لے رہا ہے یا پکڑ رہا ہے ہوا یفط کتاب وہ کتاب کو کھول رہا ہے ہوا یکقرا کتاب وہ کتاب کو پڑھ رہا ہے میں یخ الکتاب کتاب کو کون پکڑ رہا ہے من یہاں پر استفامیہ ہے خالد القد کتاب خالد کتاب کو لے رہا ہے یا پکڑ رہا ہے میں یفط الکتاب کتاب کو کون کھول رہا ہے خالدالفطل کتاب خالد کتاب کھول رہا ہے میں الکتاب کتاب کون پڑھ رہا ہے خالد الکتاب خالد کتاب پڑھ رہا ہے اچھا سعید الفتہ الباب سعید دروازہ کھول رہا ہے نعیم یقد القلم یہ بھی وہی چل رہے ہیں یعنی غائب والے ہی نعیم قلم کو لے رہا ہے یا قلم لے رہا ہے جمیل ال یقر جمیل جو ہے وہ کیا ہے پیغام پڑھ رہا ہے یا ٹھیک ہے رسالہ پیغام خط ار اچھا آخر کے لفظ میں آپ نے لکھا پڑھا تھا کہ خط کو کیا کہتے ہیں خطاب تو خط کو ار سالہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے سن رہے ہیں خطاب بھی کہتے ہیں خط کو پیغام کو اور اسی طرح ار سالہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو مئیفتہ الباب دروازہ کون کھول رہا ہے سعید ان یفتہ الباب سعید دروازہ کھول رہا ہے مقد القلم قلم کون لے رہا ہے نعیم الخد القلم نعیم قلم لے رہا ہے من اقرال رسالہ خط کون پڑھ رہا ہے جمیل ال اکر الرسالہ جمیل خط پڑھ رہا ہے ٹھیک اچھا خد الکتاب یا نعیم کتاب لے لیجیے اے نعیم آ خد میں کتاب لے رہا ہوں افتحل کتابہ امر چل گیا ہے امر کسی افتحل کتابہ کتاب کھولیے افتح الکتابہ میں کتاب کھول رہا ہوں دیکھیے افتح امر ہے امر کا سیاح ہے کہ آپ کتاب کھولیں افتح و متکلم کا سیاح ہے مظاہرے کا کہ میں کتاب کھول رہا ہوں اقرا کتابہ کتاب پڑھیے امر ہے اقرا کتابہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں افتحل الباب یا سعید ایسا سعید دروازہ کھولیے افتح الباب میں دروازہ کھول رہا ہوں اچھا اغلق اغل دروازہ بند کیجئے امر ہے اغلِ البابہ متق مزار متقلم کا سیاح ہے میں دروازہ بند کر رہا ہوں محمودن یفطباء کا محمود کھڑکی کھول رہا ہے ویغلق یغلق اور دروازہ بند کر رہا ہے وہ یکر قرآن اور قرآن مجید پڑ رہا ہے عربی میں ترجمہ کیجئے میں جاتا ہوں میں جاتا ہوں اس کی عربی کیا ہے گی کی رول نمبر کیا ہے پندرہ ہیں رول نمبر پندرہ جی میں جاتا ہوں اس کی عربی کیا آئے گی جلدی سے جی آنا نہیں آئے گا اللہ کے بندو آنا نہیں آئے گا آنا نہیں آئے گا از و بس میں جاتا ہوں از ٹھیک ہے آپ کے ترجمے جو آپ نے الفاظ کے معنی یاد کیے ہیں وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے یہ میں جاتا ہوں کہ عربی کیا ہے از لکھا ہوا ہے آنا نہیں آئے گا متکلم کا سیاح خود بتا رہا ہے ازحبو کے اندر حمزہ آ رہا ہے متکلم کی علامت ہے مظاہرے کے اندر ٹھیک ہے یزحب و تز متکلم ٹھیک ہے نا آنا نہیں آئے گا جی میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں اس کی عربی بنائیں گے رول نمبر ایک میں کہتا ہوں رول نمبر ایک جی اللہ اکبر قبیرہ جی دو جی چلے ہی گئے وہ تو خیر رول نمبر تین آپ بتائیں نہیں آپ تھوڑا صبر کریں رول نمبر تین میں کہتا ہوں کہ عربی کیا آئے گی ہوں عقول و جزاکم اللہ خیر میں کاپی کھولتا ہوں میں کاپی کھولتا ہوں جی یہ بتائیں گے آپ کو رول نمبر پانچ میں کاپی کھولتا ہوں رول نمبر پانچ جلدی سے بتائیں افتحو کہاں ہے افطخل کتاب افتحل کتاب آفتح الكتاب آنا کہاں ہے لکھا ہوا ہے کہیں آنا ہو وہ شروع میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا ہالا کتاب انا آخ الکتاب انا افتاح الکتاب انا اقرا الکتاب اس وقت آپ کو پتہ نہیں تھا کہ افتحو کے کیا معنی ہیں اقراؤ کے کیا معنی ہے تو اس کے لیے آپ کو بتا دیا کہ یہ متکلم کی سیڑ ہیں نیچے دیکھیے سوالہ جواب میں کہیں پر ہے نیچے جتنے بھی سوالات آ رہے ہیں اقراؤ افتحو قلق ان تمام کے اندر کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ انا کا ذکر کیا ہو شروع کے اندر جو باتیں ہیں وہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتائی گئی ہیں ٹھیک ہے کتاب ان آخد الکتاب کہ انا کس کے لیے آتا ہے یعنی متقلم کا حال بیان کرنے کے لیے ٹھیک ہے انا جیسے انا کا آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے آفتاح آفتا جزاک اللہ جی رول نمبر پانچ تم کتاب پڑھتے ہو تم کتاب پڑھتے ہو ہوں رول نمبر سات نہیں ہے رول نمبر سات ٹھیک اچھا رول نمبر آٹھ آپ بتا دیں نہیں آپ بتا چکے ہیں ایک معنی رول نمبر آٹھ آپ بتائیے تم کتاب پڑھتے ہو تم کتاب پڑھتے ہو پھر انتہ نہیں آئے گا انتا نہیں آئے گا انتا نہیں آئے گا انا نہیں آئے گا ہوا وہ آپ کو سمجھانے کے لکھا ہے سمجھے سمجھتے کیوں نہیں ہے بس اتنا آئے گا تقراول کتاب اللہ کے بندو کیا کرتے ہو تم بس تقراول کتاب جی تقرل کتابہ اچھا جی خالد جاتا ہے ہم. خالد جاتا ہے خالد جاتا ہے جی اس کی عربی بنا رہے ہیں ہم. رول نمبر دس آپ بہت کہہ رہے تھے نا کہ میں بتاؤں بتائیں آپ خالد جاتا ہے جی جی خالد جاتا ہے مبتد خبر بنا دیں جملہ اسمیہ بنا دیں ٹھیک ہے خالدن یا صحب خالدن یا یاضابو یا جی صحاب خالد وہ بھی ٹھیک ہے آپ نے جو لکھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور خالدن یا صحب کہہ دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ اکبر کبیرا دونوں ٹھیک ہیں اچھا جی تو رول نمبر بارہ آپ بتا دیں سلیم تم جاؤ سلیم دونوں ٹھیک ہیں دونوں ٹھیک ہیں لیکن اس سبق کے حوالے سے زیادہ ٹھیک جو ہے نا یہ والا ہوگا خالدن ال جیسے آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے ایسے سارے محمودن ان یادہابالمدرسہ حامد ال یَفطبا ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ زیادہ صحیح ہے اچھا جی جی رول نمبر بارہ ہم. ایسے نہیں آئے گا آپ ذرا کم از کم تمرین کے جتنے جملے ہوں نا ان کو دیکھا کریں ان کو دیکھ دوک کے جملہ بنایا کریں اس میں زیادہ وہ فائدہ ہوتا ہے اب دیکھیں اسی طرح کی مثالیں آگے لکھی ہوئی ہیں تو دیکھیں مثال کے طور پر آگے لکھا ہوا ہے دروازہ قلقل بابا یاسعید ٹھیک ہے اغل قل بابا یا سعید اب اس کو دیکھ کر اگر آپ بنا دیں تو کیسے بنائیں گے کہ سلیم تم جاؤ آپ لکھیں اب ہوں اب لکھیں آپ رول نمبر بارہ کیسے لکھیں گے اس کو دیکھتے ہوئے پھر وہی اللہ کے بندے پہلے لے آؤ مر کو انحبیا سلیم آہو اے ٹھیک ہے جزاک اللہ ٹھیک ہے شاہد تم دروازہ کھولو شاہد شاہد تم دروازہ کھولو جی یہ آپ کو بتا رہے ہیں رول نمبر تیرہ رول نمبر تیرہ شاہد تم دروازہ کھولو کیا؟ شاہد تم دروازہ کھولو اللہ اکبر از ہفت شاہد کہاں سے لگا دیے کیا کرتے آپ ٹھیک سے بنا جملے کو جی رول نمبر بارہ دیکھ رہا ہوں میں اس کو ہوں دونوں ٹھیک ہے وہ بھی بن جائے گا اس طرح بھی لیکن یہ ہے کہ مثالوں کو دیکھتے ہوئے آپ اگر اس طرح بنا لیں تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں محمود انید ہب کیا تھا کہ خالد جاتا ہے یدھب خالد وہ بھی ٹھیک ہے خالد الید وہ؟, وہ بھی ٹھیک ہے اچھا آپ کی مثال میں کہ سلیم تم جاؤ اے یا سلیم وہ بھی ٹھیک ہے یا سلیم اے وہ بھی ٹھیک ہے دروازہ کی ہم دروازہ کیا عربی بتا دیں بھول گئے ہیں. الباب شاہد تم دروازہ کھولو ٹھیک ہے افطخ افل بابا یا شاہد افتحل بابا یا شاہد اس کی عربی آئے گی ٹھیک ہے جی افتحل بابا یا شاہد بور نہیں ہو نا دونوں باتیں ایک جیسی ہیں کوئی بات نہیں ہے اگر آپ فیل کو پہلے لاتے ہیں اور باقی فائل کو بعد میں لے جاتے ہیں تو جملہ فیلیا بن جاتا ہے اور اگر آپ پہلے اسم کو لے آتے ہیں بعد میں جملہ فیلیا لے آتے ہیں تو جملہ اسمیہ بن جاتا ہے کیوں قسم ابتدا خبر بنائے تو بھی ٹھیک ہے جملہ اسمیہ بنائے تو ابھی ٹھیک ہے ہوں جی افتح بابا یا شاہد بالکل ٹھیک اچھا اور بیٹھ جاؤ پھر اس کے بعد افتح بابا یا شاہد و اجلس اور بیٹھ جاؤ اور کتاب پڑھو و اقرائل کتاب ٹھیک اس کے بعد عربی ترجمہ ہے عربی ترجمہ محمود ال یید حب محمود ان یید حب المدرسہ یہ آپ کو بتا رہے ہیں رول نمبر پندرہ جی رول نمبر پندرہ اس کا ترجمہ کر دیں محمود ان ید حب المدرسہ محمود یدب ال مدرسہ جی کہاں چلے گئے رول نمبر پندرہ محمود مدرسہ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جاتا ہے یا جا رہا ہے دونوں بات معنی ہو سکتے ہیں اچھا جی ہامدال یفتح اشب با کا اشب با کے کمانے آپ لوگ جانتے ہیں کھڑکی کے ہوتے ہیں تو حامد کیا ہے کھڑکی کھول رہا ہے انا اقرا القراسا میں کاپی پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے کاپی میں کچھ لکھا ہوگا تبھی پڑھ رہا ہے انتقر الخطاب اس کا ترجمہ کیا کریں گے انتا تقراع الخطاب رول نمبر چار جی رول نمبر چار آپ کو آز آ رہی ہے رول نمبر چار آپ کے لیے وائس ہے چلیں تو انا اقرا انت تقرا الخطاب تو خطاب کے معنی بھی یہاں انت اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے تکرار ہے بہت زیادہ آنا بھی کہہ رہے ہیں اور انت بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لگا سکتے ہیں آپ سب جی بالکل میں تمہارا خط پڑھ رہا ہوں انتا تقرا ال... نہیں انتا تقرا الخطہ تم تمہارا کہاں سے آئے گا تم خط پڑھ رہے ہو انا اور ہم. بس یہی ہے کہ صرف اور صرف اگر آپ انا ضمیر ساتھ میں نہ بھی لگائیں تو وہ جو سیغے ہوتے ہیں وہ اس کا حال بیان کر دیتے ہیں اور کبھی تکرار کے لیے اور زیادہ تاکید کے لیے آپ ساتھ میں سیغے بھی لگا سکتے ہیں Hmm. بہت تشویش ہو رہی ہے ترجمہ کیا ہوگا ترجمہ تو یہی یہ, یہ انت تم تک رہو نبی تم تم پڑھ رہے ہو الخطاب خط کو بس تم خط پڑھ رہے ہو اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا ترجمہ کام چل جائے گا <laughs> نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دونوں باتیں آپ لگا سکتے ہیں صرف اور صرف سیکھے لگا دیں ٹھیک ہے تقر الخطاب اگر آپ صرف کہہ دیں تو اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ کیا ہے خط پڑھ رہے ہو اگر آپ زیادہ تاکید کے لیے کہیں گے کہ تم خط پڑھ رہے ہو تو بھی انتہ بھی لگا سکتے ہیں زیادہ تکرار کے لیے اور زیادہ وضاحت کے لیے ٹھیک ہے ورنہ تقرال کتاب تقر خطابہ کیا ہے وہ کیا نام ہے اس کا یہ اس کا حال بیان کر رہا ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ دونوں طرح سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہو تو کبھی کبھی کیا ہے زیادہ تر جملہ اسمیہ کو تاکید ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ اس میں اس بات والے معنی پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ جملہ فعلیہ کے اندر تجدد اور حدوث والے معنیٰ پائے جاتے ہیں تو اس لیے جملے کو زیادہ تر جملہ کو جملہ اسمیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر اس کا جملہ بنانا ممکن ہو جملہ اسمیہ تو اس لیے کہاں کہیں پر کیا ہے انتا وغیرہ اور ہوا اور یہ چیزیں پہلے لے آتے ہیں تاکہ جملہ اسمیہ بن جائے تو اب یہاں پر اس کی ترکیب دیکھیں ایسی ہوتی ہے انتہا تقرال الخط انتہ متدا ہے تقرال اور خطاب فعل فائل مفول بھی مل کر اس کے لیے خبر بن جاتے ہیں تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے ٹھیک ہے اور اگر صرف تقرال خطابہ کہہ دیا جائے تو کیا ہوگا صرف اور صرف جملہ فعلیہ بنے گا ٹھیک ہے تو زیادہ تر جملہ اسمیہ کو ترجیح دی جاتی ہے اور جملہ اسمیہ بنانے کے لیے اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ تر جملہ اسمیہ ہی ہو کیونکہ اس کے اندر ثبوت والے معنیٰ پائے جاتے ہیں ثبوت ہمیشہ سے ثابت قدمی والے جس کو کہتے ہیں نا قائم رہنے والے معنیٰ جبکہ فعل کے اندر تجدد اور حدوث یعنی کبھی پایا جانا اور کبھی نہ پائے جانے والے معنیٰ پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے جملہ اسمیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس لیے یہاں پر کبھی انتا اور ہوا اور یہ چیزیں آپ کو لکھی ہوئی ملتی ہیں تو اس کی اس میں یہی ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ بنانے کی ایک کوشش ہوتی ہے ٹھیک جہاں تک ممکن ہو اب آپ اوپر دیکھیں محمودن ید حب ولامدرسہ تو وہاں پر ایسا بھی کہہ سکتے تھے کہ ید محمودن و المدرسہ ٹھیک ہے یدید حب و بالکل جملہ ٹھیک بنتا لیکن کیا ہو جاتا جملہ فیلئر ہو جاتا پہلے جو فیل جاتا یدید محبود اس کا فائل بن جاتا ہے مدرسہ جار مجرور متعلقہ ہو کر مفول بھی بن جاتا اسی طرح حامد یفتح و جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسے ہو سکتا ہے کا یفط و حامد کا بالکل ترکیب ٹھیک ہے جملہ ٹھیک ہے لیکن جملہ فعلیہ بن جاتا ہے ایسے ہی انا اقرال اقرالقراساں انا کو ہٹا دیں اقرالقراسہ کے بعد بالکل پوری اور بالکل ٹھیک ہے لیکن کیا ہو جائے گا جملہ فعلیہ بن جائے گا اسی طرح اس کے اندر تقرال خخاب تو بالکل جو معنیٰ بیان کرنا مقصد ہے وہ معنیٰ بیان ہو رہا ہے لیکن انت لگا کر اس کے اندر کیا ہوا کیا جی رول نمبر چار خیریت کیا محسوس ہو رہا ہے آپ کو کسی اور کا مائک تو نہیں آن اپنا اپنے مائک چیک کر لیجئے سکائپ والے جی مجھے تشویش میں ڈال دی ہے اچھا جی اسی طرح اگل یا سعید تو یہاں پر اب کیا ہے یا سعید اگل قلباب یوں بھی کہہ سکتے ہیں لیکن انہوں نے اگل قلباب ایسے ہی را دیا یا سعید اس کے بعد ہی وفتا ح اور کیا ہے اچھا آگے ہم میں آگے جا رہا ہوں یعنی بات پوری نہیں ہوئی یہاں سے آگے تو ہم نے اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا تو اگل قلب یاسر عید دروازہ بند کر دیجئے اے سعید وقت ح اور کھول دیجئے کیا ہے کھڑکی کو تعال یا حامد اجلس سرل کرسی ادھر آئیے تعال ادھر آئیے یا حامد اے حامد اجلس ال کرسی اور کرسی پر بیٹھیے خدل قلم و الورقہ وقت طبیخطاب خدل قلم قلم بھی لے لیجئے و اور صفحہ بھی لے لیجئے بنانا بنایا جاتا ہے یا جملہ زیادہ جملہ اسمیہ بنایا جاتا ہے اسمیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے زیادہ تر کہ جملہ اسمی رہ کیوں کہ اس میں ثبوت والے معنیٰ پائے جاتے ہیں آپ تو جانتے ہیں آپ اسے تعجب سے کیوں پوچھ رہے ہیں <تصفح> خود الکتاب خد القلمہ والورقہ الرقا وقت <بالخطابہ> قلم کو لے لیجئے صفہ بھی لے لیجئے اور کیا کیجئے خط لکھیے پیغام لکھیے اب دیکھو نہ کرو ایسے حض الکلام و الورکا وقت وخطابہ جی آگے قاعدہ ہے کہ آگے قاعدہ دیکھ لیجیے جس فعل کا تعلق زمانہ حال کیوں بہتر ہے اس کے اندر ثبوت والے معنیٰ پائے جاتے ہیں ثبوت والے ثابت ہے ثبوت ثابت رہنے والے اس کے اندر ثبوت والے معنیٰ پائے جاتے ہیں قائم رہنے والے معنیٰ پائے جاتے ہیں جب فعل کے اندر تجدد اور حدوس والے معنیٰ پائے جاتے ہیں کا قاعدہ قاعدہ میں پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے ثبوت ثابت رہنا قائم رہنا ٹھیک ہے آپ جیسے دیكھیں انتا تقرول انتا تقرول خطاب تو انتا ایک لازم ہے آدمی کے لیے س... سامنے والے کے لیے ٹھیک ہے جی میں وہ میں پڑھوں گا اچھا وقت خطاب والا مخاطب خود القلمہ والورقہ وقت بالخطابہ قلم لے لیجیے والورقہ اور صفہ بھی لے لیجیے وقت بالخطابہ اور خط لکھیے پیغام لکھیے ٹھیک ہے <تصفح> آ, تو میں نے چلیں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ شاء آگے بھی کام آئے گا اور آگے آپ تھوڑا سا آگے چلیں گے تو آپ کو صحیح وضاحت کے ساتھ اس کا پتہ چلے گا کہ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے کیا ہے قاعدہ تو میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے جی کیا پوچھ رہے رول نمبر دس پریشانی ہو رہی ہے بات پوچھنی ہے تو پوچھیں بھی سے اردو میں کروں ہاں خز القلمہ قلم پین پین لے لیجیے و اسی کے ساتھ پورا جملہ ہے خز القلمہ والورقہ وقت و اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قلم اور پیج لے لیجیے قلم پین اور پیج صفحہ لے لیجیے اور خط لکھیے آپ جب کسی کو خط بھیجتے ہیں پیغام بھیجتے ہیں یعنی خط ڈاک کدری جو بھیجا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں خط الخطاب اس طرح ارسالہ بھی کہتے ہیں اسے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں یعنی آپ کسی مخاطب کو کہیں آپ کسی بھی سامنے والے کو کہ پین اور صفحہ لے لیجیے اور خط لکھیے بس یہ اس کا ترجمہ ہے خدالقلم و الور کا وقت بالخطاب قلم اور صفحہ لے لیجیے اور پیغام لکھیے یہ اس کا ترجمہ ہے ٹھیک ہے آگے قاعدہ ہے جس فعل کا تعلق زمانہ حال یا استقبال سے ہو زمانہ حال یا استقبال یعنی زمانۂ جاری یا آنے والا زمانہ حال زمانہ جاری اور آنے والا استقبال وہ فعل مزارے کہلاتا ہے فعل مزارے میں واحد متکلم کی علامت حمزہ جیسے ذرب یا ضرب و یا عالم کے اگر گردانے آپ نے پڑھی ہوں تو آ یا فعال یا فعالو ٹھیک ہے فعال یا فعلو افعلو, افعلو اور فعال یا فالو تو افعالو متکلم کے سیکھے کے لیے آتا ہے الحب جیسے انہوں نے مثال دی ہوئی ہے الہاب الحب مخاطب کی تا مخاطب کی علامت تا ہوتی جیسے تز ریب و تا علام و تفتہ ٹھیک ہے غائب کی علامت یا ہوتی جیسے یز ریبو اچھا یدہ وغیرہ بس یہ ہے قاعدہ ٹھیک ہے اتنی بات ہوگی آپ نے آپ لوگوں کو اس میں تشویش ہو رہی ہے کہ جملہ فیلیہ اور جملہ اسمیہ تو میں نے بتا دیا کہ جملہ اسمیہ کے اندر ثبوت والے معنی یعنی جو چیز کسی چیز کے ساتھ ثابت رہتی ہے قائم رہتی ہے اسے کہتے ہیں ثابت ٹھیک ہے ثابت رہنا تو انتا وغیرہ یا جملہ اسمیا کے اندر اس طرح یعنی معنی پائے جاتے ہیں کہ جو ہمیشگی کے ساتھ یا زیادتی والے معنیٰ کے ساتھ اس کے ساتھ قائم رہتے ہیں مثال کے طور پر آج کی ہی مثالوں میں سے کوئی مثال لے لیجیے کیا پڑھا ابھی ہم نے محمود ید حب ولامدرسہ محمود مدرسہ کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے محمود مدرسہ کی طرف جا رہا ہے اس کے بھی یہی معنی ہوں گے اور یدب و محمودن المدرسہ محمود مدرسہ کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال جملہ فیلیا کے اندر تجدد اور حدوث کہ ایک وقت میں پایا جانا اور ایک وقت میں نہ پایا جانا پایا جاتا ہے تجدد کے معنیٰ ہے بار بار کسی چیز کا پیدا کرنا تجدد اور حدوث کہ اس وقت محمود جا رہا ہے تو دوسرے وقت میں نہیں جا رہا ہوگا برحال پھر کبھی انشاءاللہ شاء آپ کو مزید وضاحت کے ساتھ میں اس کو سمجھا دوں گا کہ کیوں برحال زیادہ ترجیح اس کو دی جاتی ہے کہ جملہ اسمیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جملہ اسمیہ کی مزید میں اس کو دیکھ بھی لوں گا کہ آپ لوگوں کو کن الفاظ کے ساتھ کس طریقے سے سمجھاؤں ٹھیک ہے انشاءاللہ کہ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کیسے اور کیوں؟, کیوں کیوں ایسا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز اللہ جی اچھے طریقے سے یاد کیجیے اگلے سبق کے الفاظ کے معنی قاعدہ وغیرہ یاد کیجیے گا ٹھیک ہے تو بر اس سے پریشان نہیں ہونا کبھی جملہ اسمیہ بنانے کے لیے اس طرح کی زمائر لے آتے ہیں کبھی جملہ پھیلیا بناتے ہیں تو پھر اس طرح کی ضمائر وغیرہ انتا ہوا وغیرہ یہ چیزیں شروع میں نہیں لاتے بر اگر آپ لاتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے نہیں لاتے تب بھی ٹھیک ہے فیل سے بھی وہ والے معنی ادا ہوتے ہیں اگر آپ شروع کے اندر ضمائر لے آتے ہیں تب بھی وہی معنیٰ باقی رہتے ہیں جملوں میں فرق ہو جاتا ہے کبھی جملہ اسمیہ بن جاتا ہے اور کبھی جملہ پھیلیا ٹھیک اللہ تعالیٰ ہم سب حامی الحمدللہ رب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ